نحمدہ و نحمد علی رسول کریم کل کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں صلاۃ و سلام کے کچھ الفاظ عرض کیے گئے تھے کل یہ عرض کیا تھا کہ حاضری کے وقت سلام اس طریقے سے پیش کرے السلاۃ وسلام علیکم یا رسول اللہ السلاط وسلام علیہ یا حبیب اللہ الخر ہی بہت سی کتابوں میں اس موقعے کے اوپر صرف یہ لکھا ہے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیک یا خیر خلق اللہ صرف السلام تو بہت سی کتابوں میں یہی ہے اگر اس پر عمل کرتے ہوئے صرف اسلام کے لفظ کو بولتا رہے اس لیے کہ پہلے حاضری ہے اور ہم سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں سلام کر رہے ہیں تو صرف السلام علیکہ یا رسول اللہ کے ساتھ پیش کرتا رہے وہ بھی بالکل جائز و صحیح ہے اور اگر اس کے ساتھ السلات بھی ملا لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے تو بہرحال دونوں طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے سلام پیش کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری میں اور بارگاہ علی کے اندر شفاعت کی درخواست کریں اگر عربی میں یاد رہے تو عربی میں کہہ دیں ورنہ اپنی زبان میں اردو گجراتی انگلش جس میں بھی کہنا ہو یا رسول اللہ اسلوکشفا آطا و عطا وسلوبا اللہ فی ان عموتا مسلما علام التی و کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شفات کا طلبگار ہوں آپ مجھ کو اپنی شفات نصیب فرمائیے قیامت کے میدان میں جب کہ لوگ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے اس نازک وقت کے اندر آپ میری شفاعت فرمائیں جلد. اور میرے لیے شفیع بن جائیں وہ اطوس سلوبکا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا وسیلہ چاہتا ہوں آپ کے وسیلے سے اللہ تعالی سے یہ سوال کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں فی ان اموت مسلمن علام التی و سنتی کہ میری موت آئے مسلمان ہونے کی حالت میں مسلمان ہونے کی حالت میں میری موت آئے علیٰ ملتہ و سنتی کا مسلمان بھی ہوں اور مسلمان ہونے کے ساتھ آپ کے ملت اور آپ کے سنت کے اوپر میری میرا میری موت ہو سنت طریقے کے مطابق میری آخر تک زندگی چلتی رہے اور آپ کی ملت کو میں اختیار کیے رہوں آپ کی سنت اور ملت سے ہٹ کر گمراہ جو طریقے ہیں ان طریقوں پر نہ چلا جاؤں وہ عقیدہ اور وہ طریقے میری زندگی میں نہ آئے بلکہ آپ کی سنت اور آپ کی ملت پر استقامت کے ساتھ زندگی بھی گزرے اور اسی کے اوپر میری موت بھی آئے یہ والا سنتی کا کے لفظ ہیں غالباً امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا اور خواب میں زیارت ہوئی ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی امام اضائی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک سے اس یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے امتن علی, علی الاسلام کہ اللہ مجھے اسلام کے حالت میں موت ادا فرمانا میری زندگی یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے بڑوں بڑوں کو اس کی فکر ہے کہ خود سے خاتمہ نصیب ہو جائے اور حقیقت میں انسان کو جتنا اللہ سے قرب بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ کی عظمت اور حیبت اور ان کی شان سمدیت ان تمام چیزوں پر جتنی نظر ہوتی ہے انسان اتنا ہی گھبراتا رہتا ہے امبیا علیہ السلام تک نے اللہ پاک سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہم کو اسلام کے حالت میں موت ادا فرما حضرت سیدنا یوسف علیہ السلاد السلام کی سورہ یوسف کے اندر آخر میں دعا آتی ہے فاطر سماوت والر انط ولی فت دنیا والاخرہ توفنی مسلمہ توفنی مسلمہ والحقن بب اس لیے حسن خاتمہ کی ہمیشہ فکر بھی کرنا چاہیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ پاک سے بڑی لجاجت الحاف زاری کے ساتھ اس لیے کہ یہی پوری زندگی کا خلاصہ ہے اور پوری زندگی کا نچوڑ ہے انسان کو حسن خاتمہ مل گیا کلمہ والی موت مل گئی بس کامیاب ہو گیا اللہ پاک ہم سب کو اپنے رحمت سے اپنے فضل سے نصیب فرمائے جس طرح اللہ پاک نے اپنے رحمت سے اور اپنے فضل سے اس وقت اسلام اور ایمان کی نعمت ادا فرمائی اللہ کے گھر کی حاضری نصیح فرمائی اپنے علی عالم سجدے کی توفیق عطا فرمائیں اپنی ہی رحمت سے اور اپنے ہی فضلے سے آخر دم تک رب العالمین اسلام اور ایمان اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قائم رکھیں اور اسی پر موت عطا فرمائیں تو امام اوزائن رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک سے یہ دعا فرمائے کہ اللہ اسلام کے حالت میں موت عطا فرمانا تو اللہ پاک کی طرف سے ان کے دل میں یہ عرقہ ہوا کہ اے اے یہ بھی دعا کرو ایمان کے اوپر موت عطا ہو اور یہ بھی دعا کرو کہ سنت رسول پر بھی موت عطا ہو ملت رسول پر بھی موت ملے اس لیے امام اوزائے رحمۃ اللہ علیہ کی اس خواب کے برکت سے عام طور پر یہ دعا کرتے ہیں اللّہ امتن علی السلام و اعلیٰ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قبر میں رکھتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے مردے کو جب قبر میں رکھ رہے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ و ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے اس مردے کی اور میت کی مغفرت فرما دیں گے اور اللہ رب العزت عذاب قبر سے اس کو نجات ادا فرمائیں گے اور پروردگار عالم اس قبر کو اس کے لیے ریاض الجنت بنا دیں گے تو بہرحال ایمان اسلام اور سنت رسول ملت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی پر موت آئے اس کی دعا وہاں بھی کرنا ہے بارگاہ ہے رسالت صلی اللہ تع علیہ وسلم میں حاضری کے وقت یا رسول اللہ اسلو کا شفا و توسل الله فی عمود مسلما علام النطىكہ ولا وس النطيكہ اب يہ الفاظ ہے اس کے اندر كوئى زيادہ كرنا چاہے تو اس كى بھى گنجائش ہے باقى اگر كم كرنا چاہے تو اس كى بھى گنجائش ہے جيسا موقع ہو دل اپنے قابو میں نہيں رہتا جو بھى الفاظ عشق و محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ زبان پر آ جائیں ان الفاظ کے ساتھ انسان صلاح و سلام پیش کر دے حضرت عبداللہ عبد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کل عرض کیا گیا تھا وہ صرف اتنا فرماتے تھے السلام علیکم ایبیو و رحمت اللہ وبرکاتہ اس لیے کہ انسان بالکل اپنے قابو میں نہیں رہتا یا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ ہر حاضری کے وقت یہ پڑھ لیا کرے کم کم ستر مرتبہ سیونٹی مرتبہ السلات وسلام علیکم یا رسول اللہ السلات وسلام علیکم یا رسول اللہ السلاط والسلام علیکم یا رسول اللہ سچر مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو اس کے اوپر حدیث پاک بھی نقل کی ہے فضائل حج میں انشاءاللہ وہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی تو جیسا بھی موقع ہو بھی الفاظ یاد آ جائے بہرحال عشق و محبت کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ اور احترام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اپنا صلاح و پیش کرنا ہے پھر اس کے بعد جن لوگوں نے آپ سے یہ درخواست کر رکھی ہے کہ آپ بھی ہمارا سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچا دینا اب ان کی طرف سے سلام پیش کریں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا ان کا طریقہ تھا کہ خاص طور پر ایک آدمی کو مدینہ پاک بھیجتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ وہاں جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں میری طرف سے سلام پیش کرو اس کے لیے مستقل ایک آدمی کو بھیجتے تھے لہذا ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کہ مستقل ایک آدمی کو اسی کام کے لیے بھیجیں اللہ پاک جس کا توفیق دے دے تو اس کی سعادت ہے ورنہ جو حضرات جا رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سلام ضرور بھیجنا چاہیے جس طرح اپنے ملک میں وطن میں دیش میں کوئی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں و کے کہنا امنِ السلام کے جو اس کو اس کو سب کا نام لیتے ہیں تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا تو جب بھی آپ کے پاس کوئی یہ شخص آئے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے ضرور یہ درخواست کریں کہ آپ مدین پاک کی حاضری کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہمارا سلام پیش کرنا ہمارا سلام پیش کرنا یہی سب سے بڑا تحفہ ہے اور یہی سب سے بڑی دعا ہے وہ آپ کی طرف سے سلام پیش کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب عنایت فرمائیں گے تو انشاءاللہ وہ جواب ہم کو بھی مل جائے گا تب جن کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کی طرف سے اگر نام یاد رہے تو نام کے ساتھ پیش کر دیں اور جانے والوں کو تو بہت سے لوگ پیش کرتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی سلام کہنا ہے ہماری طرف سے بھی سلام کہنا ہے تو جن جن کے نام یاد آتے جائیں ان کے نام کے ساتھ سلام پیش کر دیں ورنہ اتنا جملہ بھی کہہ دیں کہ اللہ کے رسول جن جن لوگوں نے مجھ کو آپ کی بارگاہ عالی میں سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے ان تمام کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور پھر آخر میں یہ جملہ بھی بڑھا دیں سلام کے ساتھ یس تش فعوبی کا یستشفعو یس تش کا ربک اور آپ سے وہ اس بات کی بھی تمنا رکھتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے سامنے ہمارے لیے شفاعت فرمائیں قیامت کے میدان میں وہ بھی اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں لہٰذا ہم بھی جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں یہ سیاہ بھی اور یہ تمام حاضرین مجلس بھی ہر جانے والے سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ سعادت ادا فرمائی کہ آپ جا رہے ہیں تو یہ سیاہ کا بھی اور حاضرین مجلس کی طرف سے بھی سلام پیش کر دیں اور شفاعت کی درخواست کر دیں اللہ آپ کو جزائر عطا فرمائے آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے تو اپنی طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد جن جن لوگوں نے اس کو سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے ان کی طرف سے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سلام پیش کرے السلام علیکم رسول اللہ من فلان ابن فلان جس کا نام بھی یاد آ جائے یستشعبقہ ارا ربق اب ہم حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سلام پیش کر کے فارغ ہو گئے اب ذرا سا آگے بڑھیں گے اگرچہ وہاں تو بہت رش ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ ہم ذرا پیچھے جائیں پیچھے ہٹ جائیں گے قبلے کی طرف تو ذرا وہاں کھڑے رہ کر سلام پیش کرنے کا موقع مل جائے گا اور اگر ہم اسی لائن میں رہیں گے تو وہاں ٹھیرنا بھی مشکل ہوگا وہاں تو ایسا رش ہوتا ہے کہ بس آپ خود بخود آگے بڑھ جائیں گے آپ کا ارادہ بھی ہوگا ٹھیرنے کا لیکن نہیں ٹھیر سکیں گے تو مناسب یہ ہے کہ ہم ذرا وہاں پہنچیں تو پیشے قبلے کی دیوار کی طرف ہٹ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں کھڑے رہنے کی جگہ مل جائے گی اور وہاں سے ہم سلام پیش کر سکیں گے پھر ذرا سا آگے بڑھیں آگے بڑھ کر رفیق غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالم السلام پیش کرنا ہے السلام علیکم یا خلی رسول اللہ وسان یا فلغار رفیقہ فلاسفار وامین علی الاسرار ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزاک عن العمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرہ السلام علیکم یا خلی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ وسانیہ ہو فل غار اور آپ کے یار غار رفیق غار وہ غار جو غار شور ہے ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت عجیب سعادت ہے یہ سعادت ہے کسی کو نہیں ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی پوری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے تیار ہوں ایک رات کے بدلے میں ایک رات کے بدلے میں اور وہ وہ رات ہے جہاں یار غار کی شکل کے اندر اور یار غار کی صورت میں حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں تھے اس رات کی کیا قدر قیمت ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان پوری زندگی کی اپنی عبادتیں اور پوری زندگی کی قربانیاں آپ کی ایک رات کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ رات کتنی قیمتی ہوگی اسی کی طرح اشارہ ہے وسانیہ ہو فلقار قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے افقار الصاحب لا حزن ان اللہ معنا تو بہرحال اس کو یاد کرنا ہے اور اسی کو یاد کر کے یہ سلام پیش کرنا ہے یار غار آپ کو سلام رفیق ہو الاسفار تمام سفروں کے اندر عموماً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفیق اور آپ کے ساتھی رہے وہ امین ہو اور آپ کے بالکل اسرار رازدار دار بالکل جس کو کہتے ہیں پرائیویٹ سیکرٹری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص امانت دار اور جتنے بھی راز تھے صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ معلوم تھے وہ امین ہو عل اسرار تو الفاظ کے ساتھ سلام پیش کرنا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ اور آپ کے یار غار سفروں میں آپ کے رفیق اسرار اور بھیدوں کے اندر آپ کے امین ابوبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے بہترین بدلہ عطا فرمائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر سلام پیش کیا اس کے بعد ذرا سا آگے بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی میں سلام پیش کریں گے السلام علیکم یا رسول السلام علیکم یا امیر المنین عمر الفاروق النزیع اضلی اللہ بہ الاسلام امام المسلمین مرزین و امام المسلمین مرزین حین ومیتن امام المسلمین مرضین حین ومیطََ الله عن العمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے امیر المنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اضرضی الاسلام وہ ذات مبارک کے جن کی برکت سے اللہ نے اسلام کو عزت ادا فرمائی بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی تھی موقع نہیں ہے فضائل اعمال کے اندر فضا حکایت صحابہ میں واقع تفصیل سے آتا ہے امام المسلمین آپ مسلمانوں کے امام ہیں اور ایسے امام مرضین جن کے اوپر سب راضی رہے ان کی عدالت ان کی انصاف اور ان کا جو خلافت کا زمانہ تھا عجیب و غریب خلافت کا زمانہ تو مسلمانوں کے آپ امام رہے محبوب امام رہے حین ومیتاً جب تک آپ زندہ تھے تب بھی لوگوں کی آپ کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت تھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی الحمد للہ آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام نامے آتا ہے کافر کے دل کے اندر بھی ہیبت تاری ہو جاتی ہے شیطان بھی وہاں سے بھاگنے بھاگ جاتا ہے اس قدر اللہ نے آپ کو محبوبیت نصیب فرمائی و ومیتاً آپ مرضی محبوب الہی ہیں جزاک اللہ عمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پوری امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جزا خیر عطا فرمائے یہ انفرادی طور پر الگ الگ سلام پیش کیا پھر ذرا سا بیچ میں آ جائے ابھی ہم آگے بڑھے تھے اب ذرا دونوں پیچھے کی طرف آ کر دونوں کی بارگاہ علی میں مشترکہ سلام پیش کریں یاد رہے تو ورنہ جس طریقے سے بھی موقع مل جائے اب دونوں کی بارکاہ عالم کا سلام پیش کریں گے السلام علیکم یا زجی آئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رفیع ہو وزیر و رفیع و رفیع و احسن الجزا جئناکما ناکم نہ الى بکما اللہ رسول اللّہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیش لنا وید لنا ربنا ایں یو یین علام التھی و سنتی ہی و یَح ہی و المسلمین اب دونوں کے بارگاہ عالمِ مشترکہ سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم یا زجی عی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ دونوں بزرگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آرام کرنے والے ہیں قبرِ مبارک بالکل آپ کے پہلو میں بنی ہوئی ہے ذجی آپ صلی اللہ علیہ علسم کے پہلو میں آرام کرنے والو تم کو سلام وہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں رفیقو و وہ وزیر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کے آپ دونوں حضرات وزیر ہیں آپ دونوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ دونوں کی بارگاہ عالی میں, میں سلام پیش کرتا ہوں جزا کم اللّہ و حسن اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے جی نا کما نتوسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت آپ دونوں کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں اور حاضری کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اپنا وسیلہ بناؤں آپ ہمارا وسیلہ بن کر واسطہ بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں شفات کریں سفارش کریں اور یہ درخواست کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں ہمارے لیے شفات فرمائیں آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کر دیں اور ہماری طرف سے یہ التجا کر دیں کہ میرے لیے اور ہمارے لیے رسول السلام قیامت کے میدان میں شفات فرمائیں و عید اول عنا رب بنا اور ہمارے لیے دعا کریں کہ رب العالمین ہم کو ملت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زندہ رکھیں وہ یا شورافی ہی اور قیامت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمرے میں اور آپ کے گروپ میں ہمارا حشر فرمائے اسی پر ہماری زندگی ہو اسی پر ہماری موت ہو اور قیامت کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمرے میں ہمارا حشر ہو میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں وہ جمیع المسمین اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اللہ پاک نب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت و ملت کے اوپر قائم و دائم رکھیں موت ادا فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کے زمرے میں حشر فرمائے اس طریقے سے مشترکہ سلام اگر عربی میں یاد رہے تو عربی میں ورنہ اپنی زبان میں پیش کر دیں یہ الفاظ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے کیے گئے اس کو ذرا تین چار مرتبہ پڑھ لیں سوچ لیں سمجھ لیں اور ذہن کے اندر محفوظ کر لیں تو اپنی زبان کے اندر بھی پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ مفہوم ادا ہو جائے گا پھر اس کے بعد فضائل حج کے اندر بھی حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عسم کی بارگاہ عالی میں ہم سلام پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں پیش کر دینا اسی طرح فضائل حج میں یہ بھی لکھا ہے کہ جانے والوں کو ہم یہ بھی کہیں جانے والوں سے یہ بھی درخواست کریں کہ آپ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی خدمت میں بھی ہمارا سلام پیش کرنا ان دونوں کی خدمت میں بھی ہمارا سلام پیش کرنا لہذا جس طرح ابھی شیعہ نے اپنی طرف سے با حاضری کی طرف سے جانے والوں کی خدمت میں یہ التماس و التجا کی اسی طرح یہ التماس و التجا بھی ہے کہ حضرت ابوبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ بارگاہ عالیہ میں بھی ہمارا سلام پیش کریں اور ان کی خدمت کے اندر بھی دعا کے لیے درخواست کرے تو اس طریقے سے اپنی طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد جن لوگوں نے ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے کہا ہے ان تمام کی طرف سے حضرت ابوب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی سلام پیش کر دیں پھر اس کے بعد وہاں اگر موقع مل جائے تو بہت اچھا کھڑے ہو کر دل بھر کر دعا مانگیں جتنی بھی دعا مانگنا ہے دعا مانگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں جیسا کہ کل آیا تھا آپ کے وسیلے سے اس وقت جو دعا کی جائے گی اللہ پاک یقیناً ان شاء اللہ قبول فرمائیں گے اس میں شک شبہ نہ رکھیں اللہ سے تعلق رکھیں امید رکھیں اور اس موقع کے اوپر پہنچ کر پھر بھی ہم نا امید وہاں نامراد لوٹ آئیں گے ان شاء اللہ نہیں ہوگا اپنے دل کی کیفیتوں کو بدل دیں دل کے ارادوں کو بدل دیں توبہ استغفار کر لیں آئندہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کے ارادے کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آج میں نے جو توبہ کی ہے جو ارادے کیے ہیں آپ ہی اس کے اوپر استقامت اور آپ ہی اس کے اوپر جمنے کی توفیق ادا فرمائیے اور جو دعائیں کرنا ہو اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے سگے رشتہ داروں کے لیے دوست احباب کے لیے اور پوری امت کے لیے اس وقت امت بھی بڑی حالات میں ہے ہر وقت ہر جگہ امت کو بھی ضرور یاد رکھیں پوری امت کے لیے مساجد اور معابد کے لیے مدارس اور خانقاہوں کے لیے مشائق کے لیے سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے اس طریقے سے الحمد للہ اب ہم سرات السلام پیش کر کے فارغ ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاء آئے گا جنت البقی میں بھی ضرور جانا ہے وہ جنت البقی جہاں تقریبا دس حضرات صحابہ آرام فرما ہے۔ تیسرا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں قبرِ مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امّ محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبرِ مبارک ہے اور اسی طرح تمام ازواج متحرات سوائے دو کے حضرت حضرت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تو مکۂ مکرمہ میں جنت المعلہ میں ہے تو مکہ مکرمہ میں بھی جنت المعلہ کی ضرور زیارت کی جائے وہاں حضرت خدیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صاحب دادے جن کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا تھا ان کی قبر اطرب بھی وہیں پر ہے اور وہ صاحب دادے جن کا انتقال مدینہ پاک میں ہوا حضرت ابراہیم جن کا نام آتا ہے ان کی قبر اطھر بھی اور قبر مبارک بھی جنت البقی میں ہے اور تو ازواج مطالعہ دو کے سوا حضرت حجیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت المعلا میں ہے اور ام المؤمنین حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک مقام صرف میں ہے یہ مقام مکرمہ کے قریب ہے اور اس کے علاوہ باقی نو ازواج متحرات کی قبر مبارک ایک ساتھ ہی جنت البقی کے اندر ہے لہذا بڑا ہی مبارک قبرستان ہے جنت البقی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ ہزاروں محدثین اور اللہ کے نیک بندے وہاں آرام فرما ہیں تو وہاں بھی ضرور جانا ہے جب بھی موقع ملے وہاں کی حاضری بھی ضرور دی جائے اور شہداء احد حد سید الشہد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ان کے ساتھ ہی وہاں آرام فرما ہے انشاءاللہ اللہ آئندہ اس قدر گا اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے وہاں کے صلاۃ السلام کو قبول فرمائے دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم کو بھی اپنے فضل سے مواقع نصیب فرمائے وہاں کی موت نصیب فرمائے اور آخر دن تک اللہ پاک ایمان اسلام سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر استقامت والی زندگی اور اسی پر موت اور نبی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمرے میں ہمارا سب کا ہشر فرمایا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ناصرف القنوت و اليك سبحان ربك رب العزه ما سفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين